اب حقیقت سنو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے کام کا تھے ٹھیک تھے یا غلط تھے क्या? اب سنو حقیقت اب مسفین تو پہلے واقع کی حکمت جو کشتی تھی نا وہ تھی چند مسکینوں کے لیے جو محنت مزدوری کرتے تھے کس کے اندر دریا کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ دس بھائی تھے ان میں پانچ تندرست تھے اور پانچ لولے لنگڑے تھے جو پانچ تندرست تھے وہ محنت وغیرہ کر کے کن کو کھلاتے وہ اپاہج لولے لنگڑے اپاہج کو کھلاتے یہ محنت مزدوری کرتے کشتی کے اندر سمجھے تو ایسا کیا کرو لولے لنگڑوں کا خیال کیا کرو کہ ہمارے پاس ایک لولہ لنگڑا نہیں آتا وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے آتا نہیں ادھر دیکھ تو جل. کشتی پر تھی مساکین کے لیے وہ محنت مزدوری کرتے تھے دریا کے اندر اور خدا کی قدرت آپ نبی تھے یا نہیں تو وہی کے ذریعے ان کو معلوم ہو گیا کہ کشتی جہاں جا رہی ہے نا آگے ظالم بادشاہ ہے آگے کیا ہے ظالم بادشاہ وہ جس کشتی کو دیکھتا ہے کہ اچھی کشتی ہے وہ مکمل کشتی کو چین لیتا ہے کیا رس جی کر لیتا ہے پیسہ ایک نہیں دیتا تو مجھے تو وہی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا اس لیے میں نے کشتی کا تختہ نکالا یہ کشتی جائے گی بادشاہ دیکھے گا عیب ہوگا کستا جو جی چھوڑو چھوڑو چھو چھو یہ ہمارے کام کی نہیں ہے اب تختہ تو ٹھیک کر دیں گے تھوڑے پیسے میرا کشتی بچ گئی یعنی اس پہ مولانا رومی ہی فرماتے ہیں گر خزر در باہر کشتی رشی کشت سد درستی در شکاست خزر ہست بظاہر شکست ہے حقیقت میں درستی ہے بظاہر کیا ہے شکست ہے حقیقت میں کیا ہے درستی ہے بس ارادہ کیا میں نے ان بہا یہ کہ ایب ناک کروں اس کو وکانا وراہم ہم ورا کا منع کرو کدام آگے تھا آگے ان کے بادشاہ میں نے جب پہلے ترجمہ پڑھا تھا نا تو وڑا کا من کیا ہوتا ہے پیچھے نہ تو مجھے خیال ہوا بادشاہ پیچھے کشتی آگے جا رہی پیچھا والا آگے کیسے آئے گا یہ کیا تو پھر معلوم ہوا کہ وڑا کا مانے کیا ہے قدام ہے آگے سمجھیں ایک خیال کیا کرو عام طور و کا مانے کیا ہوتا ہے پیچھے ادھر قدام ہے تھا آگے ان کے بادشاہ وہ پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو سفینہ نہی چلی کو صحیح ہاتن اللہ سفین صحیح ہر کچھ کی درست کو ٹھیک ٹھاک وست کر کے امل غلام دوسرے واقعے کی حکمت دوسرے واقعے کی حکمت یہ ہے قانون فطرت کا تو یہ ہے کلو مولود یول دلل فطرت ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے لیکن حضرت فضر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وہی کے ذریعے کہ یہ بچہ جو ہے یہ فطرت کے اوپر پیدا نہیں کفر پہ پیدا ہے یہ متبو الل کفر ہے تفسیروں میں لکھا یہ کیا ہے متبو الل کفر اس کی خل کا فطرت ہی کفر کے اوپر ہے کبھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کو کافر بنائے گا ماں باپ کو زلیل کر لے گا یہ اچھا نہیں کہ ایک آدمی مر جائے اس کی بجائے دس آدمی بیس آدمی کا بن جائے کافر بن جائے تو کافر بننے سے یہی یہ نہیں اس کا کٹا کو رگ گڑا دو تو یہ قتل کرنا کیا تھا وہ اچھا تھا یا غلط تھا دوسروں کو کافر بنا دیا وہلام ہو رہا لڑکا تو تھے ماں باپ اس کے مومن پسینہ پس اندیشہ کیا ہم نے یہ کہ گرفتار کر دو ان کو سرکشی کے ساتھ اور کف کے ساتھ سیرا دا کے ہم نے یہ کے بدلے میں دے ان کو رب ان کا بہتر اسے پاکیزگی کے اور نزدیک کر بیت بار شفقت کے رحم بحمد باقی دیوار یہ دیوار تھی دو یتیموں کی اور ان کا باپ تھا بڑا نیک آدمی اس نے کیا کیا اس مقام پہ گڑھا کھودا گڑھا کھود کے اینچے میچے اچھا پلستر ملستر کر کے کیا رکھ دیا جی خزانہ رکھ دیا اور یہ خزانہ تھا اور اوپر کیا تھی دیوار تھی دیوار گر رہی تھی اب دیوار گرتی تو یہاں رہتے ہیں بلوچ اس में میں کون رہتے بلوچ یہ نہ کہ ایک ایک کر کے سارا خزانہ لوٹ کے چلے جائیں اس لیے ہم نے دیوار کو مضبوط کر لیا بلوچ ہرکت نہ کر سکیں بابا کہیں ملے پٹانے دی باری کہیں بلوچے دی باری قومیں <laughs> تو یہی دو ہیں نا اچھا جی کہاں پہنچ گئے تھا نیچے اس کے خزانہ واسطے ان کے تھا باپ ان کا نیک معلوم ہوا ماں باپ نیک ہوں تو ان کی نیک کی فائدہ دیتی ہے دیکھو اولاد نے پسی رب تیرے نے یہ کہ پہنچے بلو گت کو اور نکالے اپنے خزانہ رحمت میں رب دے یہ تو ہو یہ میں نے کام کیے تیرے رب کی رحمت سے اور نہیں کیے میں نے یہ کام اپنی رائے سے تو سارے کام اللہ کی وحی سے کیا اپنی رائے سے کیے غال کا تعبیر یہ حقیقت ہے ان کاموں کی کہ نہ طاقت رکھی تو نے اوپر اس کے ضابطے کی باقی رہا وہ ذل کر رہے ہیں ان کا سوال کہ وہ کون سا بادشاہ جیس نے تمام ہوئے زمین کو چھان مارا خطوہات کیے وہ ذل کرن ہے یہ قصہ ہے چوتھے دعوے سے متعلق بلا یشرکی حکم ہی اہدا بتسر سے مور اللہ کی ذات ہے یہ لکھا ہے نا یہ قصہ چوتھے دعوے سے متعلق سوال کرتے ہیں آپ سے ذل کرن کے متعلق ذل کرن کو ظول کرن تو کہتے ہیں کرنین کا من دو طرف کتنی طرفے دی تو اس نے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف یہ دو بڑی بڑی طرفیں فتوحات کی تھی اس نے اس لیے کرنائن کہتے ہیں تیسری طرف کے متعلق گمان ہے کہ شمالی یہ دو تو یقینی ہیں تو کرنائن بوانے پائے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا سر جو تھا نا اس کے اوپر جیسے سین کے معمولی نشان ایسے تھے یا وہ خود جو پہنتا تھا خو جان لوہے کی اس کے اوپر ایسے سیکھوں کی طرح نشان تھے ذل کرنین کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں یہ کہ سکندر اعظم تھا وہ مشہور ہے نا سکندر اعظم لیکن غلط تھا یہ سکندر اعظم تھا یہ آتش پرست تھا جس کا وزیر ارسو تھا یہ مراد نہیں لے سکتے پرانے لوگ لکھتے ہیں کہ ظل جو تھے نا ابن کثیر لکھتا ہے یا تو ابراہیم علیہ السلام کے ہمزمان تھے کس کے ہمزمان ابراہیم علیہ السلام کے ہمزمان اور ان کے وزیر یہی خضر علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے بڑی عمر دی کہ پرانے مفسر کہتے ہیں لیکن جدید مفسر بالا نحب الرحمٰن صاحب وغیرہ یہ کہتے ہیں وہ ایران کا بادشاہ جس نے وہ بنی اسرائیل کو غلبہ دیا تھا کہ میں نے پہلے بتایا ہے نا سائے اس کا نام کیا تھا اس کو کہ بھی کہتے ہیں کہ کباب قہ خسرا مولانا کے نزدیک وہی ہے سمجھے جی اور اس کا زمانہ جو ہے نا وہ یہ سکندر کے قریب گزرا ہے سکندر یونانی کے قریب لیکن وہ مراد نہ لینا سمجھے فارس کا کوئی بادشاہ تھا یہ کس کے نزدیک ہے جی حفظ الرحمان صاحب کے نزدیک لیکن ہم زیادہ ترجیح اسی کو دیتے ہیں ابن کثیر کے بعد کو کہ ذوال کرنین ابراہیم علیہ السلام کیا تھے ہم زمان اور ان کا وزیر کون تھا سوال کرتے ہیں آپ سے ذل کرن کے متعلق آپ فرما دیجئے ابھی پڑھتا ہوں میں تمہارے اوپر اس سے کچھ تذکرہ بے شک حکومت دی ہم نے اس کو روئے زمین کی اور سے مراد کا ہے رو زمین کی دی اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز سے سامان کافی سامان کافی سلطنت کو چلانے کے لیے فاطبہ سباب پر چل پڑا ایک راہ لے کے نیچے لکھو مغربی مہم کا ذکر مغرب کی طرف چلا فتوحات کے ارادے سے فتح کرنے دینا نا فتوحات کے ارادے سے مغرب کی طرف چلا مغربی مہم کا ذکر چل پڑا اکرا لے کے یہاں تک جب پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ کو سورج کے ڈوبنے کی جگہ کو سورج کے ڈوبنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ مغرب کی آبادی ختم ہو گئی جیسے آپ جائیں نا اسی سمندر کے اندر تو شہر ختم ہو رہا ہے نہیں تو سمندر پہ شام کے وقت آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ سورج کس میں ڈوب رہا ہے سمندر کے اندر ہر سمندر میں ڈوب رہا ہے تو آگے بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ مگر بھی اس نے سفر کیا چلتا چلتا چلتا اتنی چلا گیا کہ آگے کیا گیا سمندر آ گیا. سمندر سے آگے وہ نہ جا سکا کہ آبادی نہ ختم ہو گیا آگے سمندر کا یہ بھاگ کہیے نہ سمجھ جیسے دار سمندر ہے اے یہاں تک جب پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو تو پایا اس کو غروب ہوتا تھا بیچ چشمے سیاہ سیاہ چشمے سے کیا مراد ہے وہ یہی سمندر اور پایا نزدیک اس کے قوم کو قوم کے نیچے لکھو کافر قوم کل ہم نے کہا اگر ذل کر نین تھا نبی جیسے باز کہتے ہیں تو وہی نازل ہوئی اور اگر غلی تھا تو کیا الہام ہوا یا اس کے ساتھ کوئی نبی رہتے تھے اللہ کو ان پہ وحی آتی تھی یہ سارے ادار احتمالات ہیں ہم نے کہا ہے ذل کرنے یا تو عذاب دو ابتدا یہ کافر ہیں ابتدا نداب دو اور یا یہ کہ لو ان کے اندر نرمی کا من نرمی کا پہلے تبلیغ کرو نہ مانے تو پھر عذاب دو ایسے سمجھ یا لو ان کے اندر نرمی اختیار کرو فرمانے لگے میں پہلے تبلیغ کروں گا پہلے میں تبلیغ کروں گا امبا من ظالما جس نے ظلم کیا تبلیغ کے بعد ان قریب عذاب دیں گے ہم اس کو پھر لوٹا ہے جائے گا ترب رب اپنے کے اللہ ہی عذاب دے گا اس کو عذاب سخت یہ بہ دارین سنا دی دونوں داروں کی بھائی وہ امبا جو ایمان لائے عمل کی اچھے اس کے لیے کیا ہوگا اچھا بدلہ ہوگا فلاح الجا حسن اس کا اچھا بدلہ ہوگا اور, انجام اور ہم بھی اپنا برتاؤ آسان کریں گے یہ کون سی مہم تھی دی کون سی آپ مشرقی مہم لکھو مشرقی مہم کا ذکر پھر چل پڑا ایک اور راہ لے کے ادھر چلتا گیا چلتا چلتا چلتا یہ بھی آبادی ختم ہو گئی آگے کیا سمندر آ گیا لیکن وہاں دیکھا کہ ایک ایسی قوم رہتی ہے جانگلو اس کو کیا کہتے ہیں ویشی جانگلو قوم سمجھے ان کے مکانات نہیں تھے جیسے ہمارے مکانات ان کے مکانات نہیں تھے یعنی سورج کے درمیان ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی وہ دن کو دھوم میں پھرتے رات کو سردی جی کے اندر رہتے جیسے جانور ہیں ایسے وہ سخت سے ملاج کے مشرقی مہم کا ذکر چل پڑا اور لے کے یہاں تک جب پہنچ گیا مطلب شام سورج کے نکلنے کی جگہ اس سمراج کیا ہے منتا آبادی وہ نہ سورج کے نکلنے کی جگہ کون پاتا ہے پایا اس کو ابھرتا تھا ایسی قوم پہ کہ نہ کیا ہم نے واسطے ان کے آگے اس کے کوئی آڑ مکانات نہیں تھے جنگل میں رہتے تھے ایسے المر قزال ایک معاملہ سیترا ہے تاکہ کہ ہم نے ساتھ اس کے کے نزدیک اس اسکے کا علم بار اس کے حالات کا ہمیں پورا احاطہ تھا سما با تاسا بابا پھر چل پڑا ایک اور راہ لے کے پھر چل پڑا ایک اور راہ لے کے اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں تقریباً وہ شمالی سفر تھا کون سا سفر تھا یہ ہے نا شمال آدنہ وہ ایک یہ شمال, شمال کہنی. شمالی شمالی سفر لے کے چل پڑا سمجھے جی یہ عام طور پہ یہی یہ ہے قرآن نے یہ نہیں کہا لیکن عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ شمالی راجے چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے مولانا شمسلاک افغانی تو فرماتے ہیں کہ کوہ کوکاف تک پہنچ گیا کہاں پہنچ گیا کوہ کوکاف پھر کوہ کوکاف جب پہنچا نا تو وہاں ان کو قوم ملی ترجمان تھا بات چیت ہوئی وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت یاجوج ماجوج جاتے ہیں کوہ کوحکاف سے دوسری طرف سے وہ ہمارے اوپر ہارت گری کرتے ہیں قتل کرتے ہیں ڈکیٹیاں مارتے ہیں تو کوئی مہربانی کرو ادھر بھی, ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے یہ درہ ہے نا درہ اس کو بند کر دو دیوار دے دو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم کام کرا لو پیسے میں دیتا ہوں چادریں لاؤ لوہے کی چنانچہ لوہے کی چادریں آ گئی جانتے ہو نا کپڑے دیں لوہے داں لوہے کی ان چادروں کو کھڑا کیا گیا ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ درمیان میں کیا کڑا گیا لوہے کی چادریں فرمایا ان کے اندر آگ دھوکو آج کا تو بڑی بڑی مشینیں ہیں نا اسٹیل میل کے اندر دیکھو ایک منٹ میں کیا کر دیتے ہیں پگھلا کے پانی بنا دیتے ہیں اس وقت کوئی مشین ہوگی جو اس کے ذریعے سے آگ دھوکی گئی اور وہ چادریں لوہے کی کیا ہو گئی سرخ کیا ہو گئی آگ کی طرح سرخ ہو گئی سرخ ہونے کے بعد فرمایا کہ تا بالا تانبے بے کون کے اوپر پلٹ کر دی گئی گرا دیا گیا اور وہ کیا بن گئی گی جی؟ پختہ دیوار بن گئی جیسے کہ آج کل دیکھتے ہو نا کہ ادھر سے دیوار ادھر سے دیوار بناتے جاتے ہیں درمیان میں سریا رکھتے ہیں اور اوپر کس کی پلٹ کرتے ہیں سیمنٹ کی تو مجبوری بن جاتی ادھر کس کی پلٹ کی گئی بڑی مضبوط دیوار بن گئی فرما دیکھو مزے لوٹو نہیں آئیں گے دیکھو جی سمت با غالبا شمالی مہم کا ذکر ہے پھر چل پڑے ایک راہ لے کے یہاں تک جب پہنچے درمیان دو پہاڑوں کے سدائن منا دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو پایا آگے ان کے قوم کو دون منا آگے نہ قریب تھے کہ سمجھیں با ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے تھے لیکن کیسے ہو گیا ترجمان کھڑا گیا نا تو کہنے لگے بزریا ترجمان ایزول کرن بے شک یاجوج ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین کے اندر پس کیا کریں ہم واسطے تیرے کچھ ٹیکس اوپر اس کے کہ بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار مضبوط ہم ٹیکس دیتے رہیں گے حضرت نے کوئی ٹیکس کی ضرورت نہیں پھر جو مال وہ مال کہ اختیار دیا مجھ کو بھی جس کے میرے رب نے وہ بہت کچھ چھائے. میں بڑا دنیا دار ہوں پس انداز پسند کے کام کرا لو کر دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان مزور دیوار آ تھی زبر حدیط لو میرے پاس لوہے کی چادریں کیا لو جی یہاں تک جب برابر کر دیا درمیان دو کناروں کے پہاڑ کا ایک کنارا دوسرے پہاڑ کا یہ کنارا کیا کھڑی کر دی گئی جی؟ سب چادریں لوہے تھی کالن فرمایا ان کے اندر پھوکو کیا پھوکو بھائی آگ آگ پھوکو سمجھے یہاں تک کہ جب کر دیا سارے لوہے کو آگ کی طرح سرخ فرما لو میرے پاس اس کے اوپر کیا کر دوں پلٹ کر دوں بہا دوں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا کتنے کا من پگھلا ہوا تانبا پسنا تو طاقت رکھیں گے یہ کہ چڑھے اس کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے کیونکہ دیوار میں لوہا ہے اور کیا ہے تانبا ہے تو اس میں ملاس آتا ہے یعنی خوردری نہیں ہے املاس ہے تو جو املاس ہو لیسو لسو تو آدمی چڑھ سکتا ہے تو گر پڑتا ہے املاس کے اندر وہ مست اور نہیں طاقت رکھیں گے واسطے اس کے مضبوطی کی وجہ سے سراخ نہیں کر سکیں گے اور ملاست کی وجہ سے چڑھ نہیں سکیں گے فرمائے حاضر رحمت میں ربی یہ دیوار کی تیاری ایک رحمت ہے میرے رب کی طرف سے پیدا جا واض ربی پر جب آ جائے گا وعدہ رب میرے کا اب وعدہ رب میرے کا دو مانے لیتے ہیں بعض لوگ تو لیتے ہیں کہ کیا مت آئے گی کیا تو اس وقت ٹوٹے گی باز کہتے ہیں میرے رب کا وعدہ اس کے فنا کرنے کا چاہے قیامت سے پہلے پنا ہو جائے وہ وعدہ ہے رب کا جب آ جائے گا وعدہ رب میرے کا کر دے گا اس کو ٹکڑے ٹکڑے اور ہے وعدہ رب بم کا کو سچا جب دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے یا نہیں اور چھوڑیں گے ہم باز ان کے کو کہ مبادی قیامت ہیں چھوڑ دیں گے باز ان یاجوج ماجوج کو اس دن کہ گھسیں گے بیت باس کے اور جب زیادہ فوج ہو زیادہ آدمی ہو تو چلتے وقت ایک دوسرے کے اندر گھستے ہیں یا نہیں گھسیں گے باس کے اندر اور پھونکا جائے گا بیج سور کے ثانیاں یہ تو مبادی قیامت تھی کہ پہلا سور پھونکا جائے گا وہ مر جائیں گے لوگ یہ مقدر عبارت اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جمع کریں گے ہم ان کو جمع کرنا اور پیش کریں گے ہم جہان کوس کافروں کے سامنے اللہ علامات و کفار وہ کافر کہ تھی ان کی آنکھیں پردے کے اندر میری یاد سے اور تھے نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی میرے عزیز یاجوج ماجوج کون ہیں آ ساد سکندری کیا ہے بعض لوگوں نے تو اتنے تک کہہ دیا کہ یا ماجوج جو تھے نا وہ تا تھے کون ہلاکو چنگیز والے جو تھے نا تاری تھے وہی یاجوج ماجوج تھے بس ختم ہو گیا مسئلہ بعض لوگ نے کہا یہ انگریز بدماش بئیمان یہ کیا یاجوج یا ہیں اور سچ سکندریسی کو بناتے ہیں کہ کوکا کی ایک دیوار تھی اب وہ دیوار ختم ہو چکی ہے اس کے آثار ہیں کچھ نہ کچھ نہیں کرے بےمان چل پھر رہے بدماشی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ اقوال صحیح نہیں ہیں سب سے زیادہ صحیح بات وہی ہے جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑا لمبا لے گئے اس بات کو لیکن بہرحال استاد, استاد استاد ہوتا ہے علامہ شبیر عید السمانی تو مفتی صاحب کے استاد ہے نا مشق وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا ہے قرآن میں بھی یہی ہے کہ دیوار ہے حضور نے بھی فرمایا ہے تو دیوار کو کھودتے ہیں چاٹتے ہیں کیا متا کیسے کرتے رہیں گے اور آخر کے اندر آئیں گے تو بہرحال یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلے چلو جو ہی آ رہے ہیں بدماش قومیں میں ان کو چھوٹے یاجوج باجوج بنا لو لیکن بڑا یا جاجوج جس کے متعلق حضرت مراؤ قیامت کے قریب آئیں گے وہ عیسیٰ السلام کے دور میں نہیں آئیں گے دجال آئے گا عیسیٰ السلام آئیں گے قتل کریں گے اس دور کے اندر ہوں گے عدیث پاک کے اندر سب ہے اب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں نہیں آئے نا عیسا علیہ السلام عدیظ میں دیکھو اس دور کے اندر تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ دیوار بھی ہے یاجوج ماجوج بھی ہیں اور اس وقت ان کا خروج ہوگا باقی تم لوگ یہ کہو کہ ہم نے ساری دنیا کو چھان مارا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے بھائی مان تمہیں تو آج سے پانچ سو سال پہلے پتہ نہیں تھا امریکہ کا یہ امریکہ کا جو بر اعظم چوتھا ہے یہ غیر تھا کوئی پتہ نہیں تھا آج سے پانچ سو سال پہلے پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ہے بر اعظم علامہ عثمانی فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر و ان کی تفسیر جب لکھی جا رہی تھی پچاس سال تقریباً ہو گئے ہے کہ ابھی ابھی ہمیں علم ہوا ہے یہ آسٹریلیا ملک ہے آسٹریلیا کے شمال اور مشرق وہاں سمندر ہے اس سمندر کے اندر سے ایک دیوار نمودار ہوئی ہے جو ہزار میل سے زیادہ لمبی ہے دیوار نمودار ہوئی ہزار میل سے زیادہ لمبی اور بعض بعض جگہ پہ بارہ بارہ میل چوڑی ہے اور اس کے اوپر آبادی بھی ہیں لوگ بستے ہیں تو یہ چیزیں تو نمودار اب بھی ہو رہی ہیں تو تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ساری دنیا کو چھان مرا غلط ہے لہذا ہمارا کیڑا یہی ہے کہ یاجو ماجود جو بڑے آئیں گے نا السلام کے دور میں وہ موجود ہیں کسی دیوار کی رکاوٹ میں ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے سمندر حیل ہوتے ہیں یہ ایمان لاؤ گے اور سمجھی اللہ مثمانی کے بعد سب سے اچھی ہے شکوائے مشرقین ہے آپ سے بلین کافر یہی ہے نا شکوائے مشرقین جی اچھا شکوہ مشرقین بھی ہے اور تیسرے اور چوتھے دعوے سے متعلق بھی ہے کیا پس گمان کیا کافروں نے یہ کہ بنا لیا انہوں نے میرے بندوں کو سوائے میرے کیا کاف لم میں دون میں آ گئے یا نہیں تیسرا چوٹ بے شک تیار کیا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی شبو شب ہوتا تھا کہ یہ کافر کچھ نیک کام بھی تو کرتے ہیں تو پہلے کئی دفعہ جواب ہو چکا ہے کہ ضائع ہیں اکارت ہیں فرما دیجئے کہ خبر دوں میں تم کو ساتھ ان لوگوں کے جو بالکل تباہ ہونے والے ہیں بیت بار عملوں کے اللہ وہ ہیں کہ ضائع ہو گئی آخرت کے اندر کہ زلہ فل آخرت لکھو ضائع ہو جائیں گی آخرت کے اندر ان کی وہ کمائیں جو دنیا میں کر رہے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اللہ کلینہ یہ سبب ہفتے اعمال ان کے اعمال کیوں ضائع ہوں گے سبب سبب وہی کفر ہے یہ وہ لوگ ہیں کفر کیا اپنے رب کی ہاتھوں کے ساتھ ملاقات کے ساتھ پہتھ ہو گیا مال ان کے پس نہ قائم کریں گے ہم واسطے ان کے دن قیامت کے وزن نیک مال کا یہ متلاک وزن نہ لکھنا کیا لکھو گے کیونکہ متلاک وزن کافروں کا نہیں ہوگا کیا ہوگا نا کافروں کا آہ. نیک مال ان کے کچھ بھی نہیں ہوں گے با کفر کا وزن ہوگا ذالک کا یہ بدلہ ہوگا ان کا جہنم بس بس کو انہوں نے بنایا میری ایتو کو میرے رسولوں کو مزاق کیا ہوا اب اس کے مقابلے بشارت مومنین کو بے شک جو لوگ امال عمل کے اچھے ہوں گے ان کے لیے باغات ویش کے مہمانی ہمیشہ رہیں گے نہ طلب کریں گے اسے والا جگہ کو تبدیل کرنا اللہ کا انل باہرو عزمت باری تالا عظمت باری تالا فرمایا اللہ کی شان اتنی اونچی ہے کہ آپ کا یہ سمندر ہے نا جس کو بحر محیط کہتے ہو کیا بھئی زمین تھوڑی ہے ارد گرد سمندر کیا ہے زیادہ ہے یہ سارا بحر محیط کیا بن جائے سیاہی اور دوسرے مقام پہ درخت کلمے بن جائیں سارے لکھنا شروع کرو اور یہ سیاہی ختم ہو جائے تو اتنی سمندر کی اور سیاہی ہو پھر بھی اللہ تعالی کے اوثاف اللہ تعالی کی تعریف تم پوری کار نہیں سکو گے یہ ہے عظمت باری تعلی شان خداوندی سمجھے جی آپ فرما دیجئے اگر ہو یہ بہر محیط سمندار سیاہی واسطے کالمات رب میرے کے کالمات سے وہ ہو کل میں لو جو اللہ کے اوساف اور کمالات پہ دلالت کریں البتہ ختم ہو جائے گا سمندار پہلے اس کے ختم ہوں کالمات معذرام میرے کے. بعض حضرات کالے مراد معلومات ہی لیتے ہیں لیکن یہ زیادہ چائے وہ کالمات جو اوصاف و کمالات دلال پہ کریں پہلے اس کے ختم ہو جائیں کالے معذرت اگر لائیں مسل سمندر کے اور اس کی مدد کو قل انمان باشرم کو خلاصہ ساری صورت کا بھائی مضامین چار ہوتے ہیں نا مکی صورتوں میں خلاصہ آپ فرما دیجئے سوائے میں بشا رہوں تم جیسا یو ہا لیا وہی کی جاتے ترآ میری اس بات رسالت اس بات رسالت صداقت قرآن بھئی وہی کیسے کی ہوتی ہے قرآن کی تو صداقت قرآن ہوگی جس پہ ہوئی وہ رسول سچا انما اللہ ملاح واہ یہ کیا ہے جی تو تین چیزیں آ گئی آگے قیا مت سمن کا نہ یار جول کا رب ہی ترغیب ہے امید رکھتا ہے ملاقات رب اپنے کیا قیامت کا یہ چاروں مضمون آ گئے چاہیے عمل کرے عمل لے اور نہ شریک کرے الحمد للہ اللہ اللہ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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز ایما کرام کے اسلحی بیانات ڈبلو من ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام